السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہو رہی ساتھی بھائی بھی تشریف لے آئے یہ صرف ساتھی نہیں میرے پرانے ساتھی میرے پرانے ساتھی میرے ہی یہی ہیں اور اور رضوان ہے دوسرے ماشاء اللہ بہت سے ساتھی ہیں لیکن پرانا آج روم میں میرا خیال ہے یہی ہے اگر حسن رضا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے جو موضوع بیان کیا تھا سید عثمان عرض کر رہا تھا اور اس میں حضور علیہ السلاۃ السلام کی دو صاحبزادیا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے نکاح میں آئیں ہیں کیا حضرات جو ہیں اس بات کی تقدیب کرتے ہیں اور ان صاحبزادیوں کو حضور علیہ السلات وسلام کی صاحبزادیاں مانتے ہی نہیں تو میرا خیال ہے آج تھوڑی سی گفتگو اس موضوع پر ہو جائے ہاں جی ماشاء کیونکہ اس کے بعد محرم شریف کا مہینہ شروع ہوگا اور اس میں سب سے پہلے تو سیدنا فاروق فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہوں گے پھر شیعہ حضرات کا ماتم کیا جائے گا یہ لوگ اپنی چھاتیاں پیٹتے ہیں ہم ان کی کم, کمر پیٹیں گے انشاءاللہ اور دیکھیں گے کہ کہاں تک یہ اپنے مسلق میں سچے ہیں اور اگر یہ یہ لوگ کو گھوڑی نکالیں گے تو ہم بھی گھوڑا پیچھے نکالیں گے ان کے تو کیا خیال ہے یہی موضوع ٹھیک ہے کیوں سنی مسلم بھائی یہ ٹھیک ہے چلے گا کیونکہ اس میں بہت سے شبہات جو ہیں وہ دیکھنے ہوں گے ان کے بہت سے اتراضات ہیں جیسا کہ یہ لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی اگر چار صاحب زادیاں تھیں تو مباحلہ کے وقت کیوں نہیں تھی ساتھ میں سیدہ فاطمہ تجارا رضی اللہ تعالی انہائی کیوں تھی دوسری بنات کیوں نہیں تھی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہوگی نا ہم لوگوں نے اور ہمارے ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا کسی کو کیا کہیں گے ہم نے تو اپنے سنیوں کو بتلانا ہے کہ سنیوں ان کے دھوکے میں نہ آنا یہ دھوکے باز ہیں دھوکے کرتے ہیں اور اپنے مسلب کو بچا کے رکھنا ان دھوکے بازوں سے کہیں یہ دھوکا کریں تو ان کو فورن پکڑ لینا یہی ہمارا हमारा تو یہی کام ہے نا اور کیا کام ہے چوکی دار کا کیا کام ہوتا ہے چوکی دار کا کام تو صرف اور صرف جو ہے وہ یہ بتلانا ہے کہ جاگتے رہیو ان کے ڈاک ان چوروں سے جاگتے رہنا ہے हमारा काम तो जगाना है और कोई काम नहीं तो जब आप लोग जागते रहे तो फिर इनशाला डाकू कभी नहीं आएंगे जिन घरों के पहरेदार जो हैं घर वाले जागते हों वहाँ चोर डाकू नहीं आते चोर डाकू तो वहाँ आते हैं जहां सोना घर हो कोई पहरेदार ना हो جی تو اللہ کے فضل سے ہمیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے چوکی داری سکھائی ہے ہم آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے نقشے پر قدم پر چلتے ہوئے چوکی داری کرتے ہیں سنت و جماعت کی کہیں اہل سنت و جماعت پر یہ حملہ کرتے ہیں اور کسی طرف سے کتے حملہ کرتے ہیں کبھی کبھی کوئی خنجیر بھی آ جاتا ہے حملہ کرنے والے ہیں نا لیکن ہمیں بھی ایک طریقہ بتلایا ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں رکھنا ہے کوئی کتا آ جائے پھر بھی کام دے گا خنزیر آ جائے تب بھی کام دے گا اگر کوئی بےڑیا آ جائے تو پھر بھی ہاں جی چھوٹا جی ہاں جی پھر بھی کام دے گا ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ ہیں چوکی دار اللہ, اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے لیکن ہم بھی پھر بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بھی عاشقوں میں سے نام ہو جائے انشاءاللہ جو ان کے متعلقہ مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ بیان ہوں گے اور ایک نئی ویب سائٹ جو ہے آن قریب ہونے والی ہے آج یہ بینر میں میں نے دیکھی ہے اس کو میں نے کلک کر کے بھی دیکھا ہے یہ امید ہے کہ قادیانیوں کے رد میں ہوگا یہ ویب جو ہے قادیانیوں کے رد میں ہوگی انشاء اللہ تو جو مجھے قریب سے ہوگا میں بھی انشاءاللہ اس میں اپنا حصہ ڈالوں گا جی میں تو صرف بول کر ہی بیان کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ میں بھی اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالوں گا سنی مسلم سے بھی التماس کروں گا دیگر علماء کرام سے بھی التماس کروں گا جہاں ہم ان بد مذہبوں کا رد کرتے ہیں تو ان بےمانوں کا بھی ساتھ ساتھ رد کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا یہ کام نہ ہماری بخشش کا سامان ہوگا ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ رب العالمین اگر تھوڑا تھوڑا بھی کام کریں گے تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ رائے راست پر آئیں یا نہ آئیں کم از کم ہم حضور علیہ السلات کے غلاموں میں ضرور شمار, شمار ہو جائیں بس ایک یہی تمنا ہے یہی آرزو ہے تو گرامی قدر آج کا موضوع حضور علیہ سلاۃ وسلام آپ کی صاحبزادیاں کیوں کیونکہ جنہوں نے حضور علیہ سلاد و السلام کو تکلیف دی ہے آپ کی صاحبزادیوں سے تو انشاءاللہ وہ لوگ جو ہیں قیامت والے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا انکار کر کے کیا ملتا ہے اور حقیقت بات جو ہے وہ منہ سے نکلی جاتی ہے ان کے اپنے ملا جو ہیں اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ جنہوں نے ان کا انکار کیا ہے ان کی وجہ سے جس نے حضور علیہ سلاط والسلام کو تکلیف دی ہے اس پر اللہ لاند فرمائے اللہ بھی اس پر لانت ہو تو انشاءاللہ شاء اللہ حوالہ جاتو پیش کروں گا لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ شک ڈالنے والے جو ہیں نا ان کا اپنا سب کچھ ہی مشکوک ہے شک میں ہی ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ پھر نہیں چھپتا سچ سچی ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں بڑے پیار سے محبت سے سماج فرمائیے گا انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا یہ ایسے موضوع ہیں کہ جن, میں جن کا آپ لوگوں کو ان لوگوں کے مقابلے میں بہت فائدہ ہوگا خصوصی طور پر محرم شریف کے ان کے کالے کپڑے پہننا اور ان کا ماتم کرنا ان کا گھوڑا نکالنا اور یہ جو بھی اس کے متعلقہ چیزیں ہیں جو جو بھی جو جو بھی ان کے موضوع ہیں وہ آپ سماج فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ آپ لوگوں کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے پھر ان موضوعات سے ہٹ کر یہ لوگ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہورت کی طرف بھاگتے ہیں تو انشاءاللہ وہ موضوع بھی مدلل طریقے سے محرم شریف میں بیان ہوگا اور یزیدیوں کی بھرپور مذمت ہوگی یزیدی ہا شیعہ ہوں کیونکہ شیعہ بھی یزیدی ہیں یا وہابی ہیں یہ دونوں گروہ یزیدی ہیں ان دونوں گروہ کی بھرپور ہوگی یزیدیوں کی بھرپور مذمت ہوگی انشاءاللہ لغیر اگر شیعہ کہیں ہم یزیدی نہیں تو میرا سب سے پہلا سوال ہوگا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے گھوڑے نکالے ہیں کتنے سال گھوڑے نکالتے رہے ہیں اور کتنے ماتم کے جلوس نکالتے رہے ہیں کون کون سی تاریخ میں انہوں نے ماتم کا جلوس نکالا ہے اور سب سے پہلا ماتم کس نے کیا ہے کیا سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے یا یزید نے اور ایک وہ فرقہ ہے جو یزید کو جنتی ثابت کرتا ہے ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں ہمارا موقف جو ہے ہم یزید اور یزیدیوں پر لانت بیچتے ہیں ہاں وہ کس روم میں بھی ہوں لیکن آج کا وہ موضوع نہیں انشاءاللہ کبھی موضوع آئے گا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ بیان ہوتا ہے اب میں انشاءاللہ شاء اللہ تعلی اپ اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ونسلی رسول کریم أما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اماں الرحمن الرحیم یا بنا ک ون سا ظال ادنا رپ نو زین وَكَانَ اللَّهُ نل پوری اللہ تبارت و تعلیبیب ہی مقبرم و عامرا سلبی یا منو سلو علیہ وسلیم تسلیمہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا خلیفۃ اللہ ذرمی قدر قرآن مجید فرقان حمید کے باعث وارے کی صورت احداد سے ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا یا یو ہن نبی اے غیب کی خبریں دینے والے کیونکہ نبی کا مانا ہی غیب کی خبر دینے والا ہے اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دیگر انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ مخاطب فرمایا ہے موسا علیہ السلام کا نام کثرت سے قرآن کریم میں موجود ہے لفظ یا کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی موجود ہے نوح علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی موجود ہے ابو لمبیا آدم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی بھی موجود ہے مقام پر پُرانے کریم میں جہاں انبیاء علیہ السلام کے نام کا تذکرہ آیا ان کا ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے نام لے کر ان کا تذکرہ فرمایا لیکن جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر شریف ہوا تو اللہ نے یا محمد نہیں کہا بلکہ یا ایوہل المزمل کہا یا ایوہل مدثر کہا یا ایوہر الرسل کہا یا ایوہن ایوہ نبی کہا آپ کو القابات سے اللہ رب العزت نے یاد فرمایا کہیں نام لے کر اس طرح ذکر نہیں فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل امر کا سیگا ہے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے یہ میرے محبوب قل فرما دیجیے اپنی ازواج سے وب اور اپنی بیٹیوں سے ونسا اور اہل ایمان کی عورتوں سے یل ہ من جلا بی کہ وہ اپنی چادروں سے بوٹ نکالا کریں پردہ کیا کریں کیونکہ لفظ جلاب یہ چادر کے لیے استعمال ہوا ہے تو گرامی قدر حضور علیہسلات وسلام آپ کی ازواج متحرات کا تذکرہ ہے وہ لفظ جو ہے وہ بھی جمع کا سیگا ہے اور بنات جو ہے وہ بھی بنت کی جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے تو حضور علیہ وسلام آپ کی صاحب زادیاں جو ہے کم از کم تین ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں تو حضور علیہ اللہۃ وسلام آپ کی چار صاحبزادیاں تھیں اسی لیے حضور علیہ سلاد والسلام نے ان چار صاحبزادیاں جو ہیں ان کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے تو گرامی قدر حضور علیہ سلاط کی چار سات کا ذکر فرما کر ہمیں اس بات کا درد دے دیا ہے کہ ان کی باتوں پر عمل نہ کرنا بلکہ میری ایک نہیں چار بیٹیاں ہیں تو دوسری بات یہ ہے سب سے پہلے یہ سوال جو ہے میں اس کو کلیئر کرتا جاؤں تو وہ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اکثر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی اگر سیدہ خطیجت القبرا رضی اللہ تعالی انہا کے بطن سے چار صاحبزادیاں تھیں اور سیدہ فاطمہ متر رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ تین اور بھی صاحبزادیاں تھیں تو وہ صاحبزادیاں یہ جو آیت مباہلا ہے مباہلے میں کیوں شریک نہ ہوئی تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ آئےت مبالہ جو ہے سن نو ہجری کے آخر میں نازل ہوئی ہے کتنی ہجری آپ تھوڑی سی حرکت فرماتے مارتے رہے نا تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ آپ میں سے کوئی ہے نو ہجری میں نو ہجری میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور اس کے اس کی دلیل جو ہے وہ انہیں کی کتاب منتقل اعمال جلد پہلی میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلات وسلام جب مبالا کے لیے تشریب لے گئے تو واپس تشریف لائے تو آیت تطہیر جو ہے نازل ہوئی ہے جس کا ذکر منطی العمال کی جلد پہلی میں موجود ہے اور مبلا اور نزول آیت تطہیر کے وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی انہا سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی انہا اگر تینوں کا نام لیا جائے تو پھر رضی اللہ تعالی انہ کا لفظ ادا ہوگا ان کا وشال ہو چکا تھا یہ موجود ہی دنیا میں نہ تھی جیسا کہ انہیں کی کتاب حیات القلوب میں دل دو میں حیات القلوب جو ہے آج آپ گوگل میں شیعہ کتب لکھیں وہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے آپ باآسانی جو ہے اس میں یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے پاس چونکہ فارسی کی ہے اور انڈیا کی چھپی ہوئی نول کشور جو ہے مطبع اس کی چھپی ہوئی موجود ہے اگر یہ کتاب بھی دیکھنی ہو تو آج المستفی ڈاٹ کام میں المستفی ڈاٹ کام جو ہے اس کو گوگل میں لکھے تو یہ کتاب اوریجنل حالت کی اس میں بھی موجود ہے اب تو آسانی اتنی ہوگی ہے کہ کتابیں کہیں لینے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ کتابیں موجود ہیں اور کسی نے تو اتنا بڑا کام کیا ہے المستفی ڈاٹ کام والے نے اس نے ایک لاکھ کے قریب قریب اس سے بھی زیادہ کتاب جو ہے نا وہاں ویب سائٹ پر لگا دی اور قدیم سے قدیم نسخے اور جدید سے جدید نسخے سب کے سب اس نے لگائے ہوئے ہیں تو اس میں جلد دو میں یہ بات موجود ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا سنے وفات جو ہے سات یا آٹھ ہجری آپ کا مدینہ شریف میں انتقال ہوا اور سیدہ رقیہ کا مدینہ میں غزوائے بدر کے دن انتقال ہوا اور سیدہ ام کلفوم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہتے ہیں کہ سات ہجری کو اللہ سات ہجری میں اللہ کو پیاری ہو گئی یہ حیات القلوب والا لکھ رہا ہے شیعہ مولب لکھ رہا ہے مولب کہتا ہے کہ جو بات روایات سے ظاہر ہوئی کہ سیدہ ام کلسوم کی شادی اور وفات سیدہ رقیہ کی شادی اور وفات سے پہلے ہوئی یہ زیادہ صحیح اور قوی ہے ٹھیک ہے کتاب کا نام حیات القلوب دوسری کتاب منتحل اعمال اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ مشہور مورخین کی تحریر کے مطابق بات یہ ہے کہ سیدہ ام کلسوم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی کے وفات کے بعد ہوئی سیدہ رقیہ دو ہجری غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے انتقال فرمایا یعنی یہ صاحبزادیاں دو سے لے کر سات ہجری تک انتقال پر ماگئی اور آئےت تطہیر جو تھی یہ سن نو ہجری میں سن نو ہجری میں آئےت تطہیر نازل ہوئی ہے اور مباللہ جو آئےت مبالا جو ہے یہ بھی سن نو ہجری میں نازل ہوئی ہیں جی تو اس سے اس سے معلوم ہوا کہ پہلے صاحب انتقال پر گئی ہیں اور بعد میں یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا یہ بات آپ ذہن نشین کوئی کوئی جناب سوال کرے سوال کرے تو اس کے سوال کے جواب میں آپ ضرور اس بات کو بیان کریں گے کہ حضور علیہ سلاد وسلام آپ کی آپ کی صاحبیاں پہلے جناب اس دنیا سے تشریف لے گئی اور بعد میں بعد میں یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی ہیں صرف یہ دو ہی کتابیں نہیں پھر ایک سوال یہ کر دیتے ہیں کہ بتلاؤ اگر حضور علیہ السلام کی چار ہی ساتزادیاں تھیں تو میرے آکا علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ کپار سے کیوں کیا یہ سوال بہت جلدی ہوگا نا یہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ ان سے ان کا رشتہ کپار سے کیوں کیا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ان سے سوال کیجئے گا کہ اگر بالفرض فرض یہ انتظامی جواب ہے نا اگر بل پر یہ تینوں بیٹیاں حضور علیہ سلاد سلام کی پرورش میں رہی ہیں حقیقی نہ تھی یعنی ربیبہ ہونے کے اعتبار سے کیا ان کا رشتہ کپار سے کرنا جائز تھا جی؟ یہ سوال کیا جا سکتا ہے نا کیا اس, اس وجہ سے ان کا رشتہ کپار سے کرنا جائز تھا اور اپنی حقیقی بیٹی کا رشتہ جنابے والا جائز نہیں اس کے لیے کچھ کبھی دلیل کی ضرورت ہے کہ حضور علیہ اللہۃ وال نے یہ جو کام کیا ہے اس کے لیے اپنی بیٹیاں نہیں تھیں اس لیے قبار کو دے دی ہیں اگر اپنی ہوتی تو کبار کو نہ دیتے یہ کتنا بڑا الزام ہے میرے نبی علیہ السلام پر ہیں جی اور بہت بڑا یہ الزام ہے دوسرا جواب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے ایسے, ایسے رشتوں کی ممانت نہیں تھی بلکہ اسلام کے ابتدائی ایام میں بھی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان میں رشتے ہوتے رہے ہیں اس وقت تک جب تک اللہ رب العزت نے قرآن نہیں نازل فرما دیا کیونکہ میرا نبی بغیر وہی کے بولتا ہی نہیں کوئی کام نہیں کرتا پہلے جو کام تھے وہ بھی رضا الہی کے لیے تھے میرے نبی علیہ السلام نے بغیر وحی خدا کے کوئی کام نہیں کیا اور جب یہ آیت نازل ہو گئی لاتن کے ناحت قرانے کریم کے سورت بکرا کی دوسرے پارے کی گیارہویں رقوع کی یہ آیت موجود ہے اللہ نے فرمایا تن کے مشرق کی ناحت تو یہ اس آیت سے مشرقین سے رشتے جو ہیں وہ منا ہوگے تو یہ سابت کیجیے گا کہ وہ رشتے اس کے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں اگر پہلے کے ہیں تو جائز اسی آیت کے تحت मानना है लूत अली सलाम ने अपनी बेटिया कुफार पर पेश की कुरान है ना और इसके बारे में इन लोगों ने इनकी तबासीर तफसीर मजमाउल बेन اس میں یہ بات موجود ہے یہ رشتہ نہیں یہ لوت علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو قوم نے جب ان فرشتوں کو نروں کی صورت میں مردوں کی صورت میں لڑکوں کی صورت میں دیکھا تو برائی کا ارادہ کیا تو لوت علیہ السلام نے کہا میری قوم ان کا ارادہ طرف کر دو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں کال یا قوم ہا اولا بنا اور یہ یا جو ہے ہاں یا قوم ہا اے بناتی اس آیت کے تحت تفسیر مجمع البیان شیعہ کی تفسیر ہے وہ کہتے ہیں بخول پپی کپی یار فقیلا بجویز و کانہ یوز و پی شرحی تجویز المنت منل کا پھر وقع جن مبت علسلام واقع الذو زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم بنته من ابي العاص بن ربي قبل ان يسلم ثم نوثہ <نُسِحَا> یہ تفسیر مجمع البيان میں یہ بات موجود ہے اور تفسیر مجمع البيان میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے طریقہ یہ نکاح تھا کیونکہ اس شریعت میں مومن عورت کا کاپر مرد سے نکاح جائز تھا ابتدائی اسلام میں بھی یہ طریقہ رہا خود حضور علیہ السلاط والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کی شادی ابو العد بن ربیعت سے کی حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوا اور پھر یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا کس سے منسوخ ہوا اللہ پرماتا ہے لا کے ہل مشرے کی تو یہ بات جو ہے واضح ہو گئی کہ حضور علیہ سلاد آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ابولاس بن ربی سے کیا ہے اور اس سوال کا یہ جواب جو ہے اس نے ان کا سوال جو ہے وہ باطل کر دیا کیوں جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر جو ہے پھر جناب والا یہ بات اس کے بعد نہیں ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ سلاط وسلام کی چار جو صاحبزادیاں تھیں ان کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ نہ تو آیت مباللہ کے وقت موجود تھی اور نہ ہی جناب والا یہ اس وقت موجود تھی جب کہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اور حضور علیہ سلاد سلام آپ کی چار صاحب زادیاں ہونا ایک نہیں بہت سی کتب سے ثابت ہیں جس طرح کے ان کی کتاب اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں ال کاپی کا پن لیا تو ہمارے شیعوں کے لیے اس میں یہ بات یہ ہے وتزوج و تذہ وَهُوَ ابن بد وَعِشْرُونَ سَنَةً سنتن لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ مبآ ہل وَزَيْنَبُ ور رقیت و کل کل وبلد لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ کل کل وبل دلو بادل یہ کہتے ہیں اصول کافی والا کہتا ہے حضور علیہ السلاط والسلام نے حضرت ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی انحاص سے بیس سال سے زیادہ عمر میں یعنی پچیس سال کی عمر میں شادی کی تو ان کے وطن سے بے سے قبل قاسم رقیہ زینب رقب ووم پیدا ہوئی اور اس کے بعد بے ست کے بعد طیب طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئی تو گرامی قدر یہ اصول کافی ان کی کتاب ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ سلاط والسلام کی چار صاحبزادیاں سیدہ خطیدت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں اور حیات القلوب والے نے بھی یہی عبارت جو ہے وہ لکھی ہے اس نے دل جل دو میں یہ بات لکھی ہے اور مرات العقول والے نے بھی یہی بات لکھی ہے وہ کہتا ہے کالا ابن شہر اشوکی بھی بولے دامن خطیج القاسم و عبداللہ و حما طیب و طاہر و اربا بناطن و رقمن وامن تن واطمہ وہ کہتا ہے المناقب میں کہا گیا ہے کہ حضرت اللہ تعالی ہاں جی ضرور کیوں نہیں خطیج القبر رضی اللہ تعالی انہا سے یہ اولاد پیدا ہوئی القاسم و عبد اللہ یعنی ان دونوں کو اباہر و طیب بھی کہتے ہیں اور چار صاحبیاں سیدہ زینب و رقیہ و ام کلسوم جن کو آمنا بھی کہتے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن یہ چار صاحبیاں پیدا ہوئی تو گرامی قدر حیات القلوم میں ایک جگہ نہیں دس سو چھبیس سفا نمبر پر بھی ہے دس سو ستائیس سفا نمبر پر بھی ہے اور منتحل امال میں اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے تھوڑے الفاظ کی تبدیلی سے یہ تمام حوالہ جات موجود ہیں تو ان حوالہ جات کی موجودگی میں یہ کہنا کہ حضور علی سلاسلام کی ایک صاحب زادی تھی تو یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے اور ایک بات جو ہے اور بھی موجود ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے یہ بات بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے سن پانچ ہجری میں نازل ہوئی ہے کتنی ہجری میں سن پانچ ہجری میں تو یہ, یہ بات جو ہے یہ بھی جہالت پر مبڑی بات ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ لوگ ایسی عبارات پیش کرتے رہتے ہیں جس میں یہ یہ بھی کہتے ہیں جناب دیکھیں ہماری کتابوں سے یہ بات ثابت ہے سن پانچ ہجری میں یہ, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو ان, ان دوستوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کہی جائے کہ ایک صحیح ایسی روایت پیش کر دیں صرف ایک روایت کا سوال ہے کہ ان کی انہیں کی کتابوں میں وہ روایت موجود ہو کہ جس میں یہ الفاظ ہوں کہ سورت احزاب سن پانچ ہجری میں نازل ہوئی ہے تو دس بیس روپئے سے انعام بھی دیا جا سکتا ہے اور اگر یہ نہ کہیں سے نان ملے تو پھر ہم سے مطالبہ کریں ہم انشاءاللہ شاء کی کتابوں سے انہیں کی کتابوں سے یہ بتلا دیں گے کہ یہ آیت کریمہ سن نو ہجری میں نازل ہوئی ہے آٹھ یا نو میں نازل ہوئی ہے اس وقت جو ہے دوسری صاحبزادیوں میں سے کوئی صاحبزادی حیات نہیں تھی اس لیے گرامی قدر ان کے ان باتوں پر کبھی یقین نہ کریں اور یہ بات بے نشین کر لیں کہ حضور علیہ سلاط وسلام کی یہ جو صاحبزادیاں ہیں ان کے بارے میں ایسا کہنا بہت بڑی جہالت ہے بہت بڑی جہالت ہے تو یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی جنتی جو خالہ ہیں ان کے بارے میں ایسا کہنا جو ہے بہت بڑی بدے ہے اور یہ, یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ انہی کے ایک مولوی سید دلاور حیدر جو ہے وہ اپنی کتاب ذب عظیم میں لکھتا ہے اور اس نے ان چاروں کو سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی جنتی خالہ مانی ہے اور اس میں یہ بات موجود ہے سفا نمبر چوبیس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے حزیفر رضی اللہ تعالیٰ سے چند مسائل پوچھے اور حزیفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو اور یاد رکھو لوگوں کو بھی بتا دینا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی ان ہو آپ تشریف لائے ممبر پر تشریف لائے تو حضور علیہ سلاد نے انہیں اپنے کاندوں پر بٹھا لیا اور اس مولوی نے جب عظیم میں لکھا ہے کہ جا الحسن علی المنبر فجعله على منكبيه فثم قال ايها الناس حاضل الحسين خير الناس جدا وجدته رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد اولاد ما وجدته خديجه تو سابقۃ من کل مومت وہ حسین خیر الناس سے خالن زینب و خالتن و خالح عبد اللہ و ابراہیم و خالت ہُو تو حسین خیر الناس سے امن و جا پر وقل و امت ہُو ام و حادل حسین خیر امنا ابن و امن ام و حصن و اختن ابو ہو علی و ام ہوں فاطمہ تو وُل حسن ہو وخت ہو زینبو بلسومن تما بگاہ من کبئی ہے وہ اجلتا ہوں پی جمبی بالیا اونا سہاگل حسین جد ہو پل جنا و جدت ہو بل جنا ومت ہو بل جنا وبا واہ جنا و ابو ہو پل جنا وم ہو بل جنا وخو بل جنا وختہ ہو پل جنا یہ میں ان کا ملہ لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے سیدنا سیدناز رضی اللہ تع بیان فرماتے ہیں فرمایا سنو اور یاد رکھو اور لوگوں کو سنا دو لوگوں کو بتا دینا میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ حضور علی سلاط وسلام ممبر پر جلوہ فرما ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو آئے تو حضور علیہ علی سلاطلام نے حسین کو اپنے کاندوں پر بٹھا لیا سبحان اللہ جی اپنے کاندوں پر بٹھایا پھر آپ نے فرمایا لوگوں یہ میرا حسین ہے تمام لوگوں سے بہتر ہے اس کا نانا جس کے نانے جیسا کوئی کسی کا نانا نہیں ہے اور اس کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں ہے اس کا نانا اللہ کا رسول اور اولاد آدم کا سردار ہے اور اس کی نانی ختیجہ تر ہے ختیجہ ہے جو جسے تمام امت میں ایمان لانے میں سبقت حاصل ہے یہ حسین مامو اور خالہ کے اعتبار سے لوگوں سے بہتر ہے اس کے مامو عبداللہ اور ابراہیم اور اس کی خالائے زینب رقیہ اور رقیہ ام کلسوم ہے اور یہ حسین چاچا اور پھپی کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہے کیونکہ اس کا چاچا جعفر اور عقیل اور اس کی پھپی جو ہے ام ہے یہ حسین ماں باپ اور بہن بھائیوں کے اعتبار سے بھی لوگوں سے ابدل ہے کیونکہ اس کا باپ علی ہے اس کی ماں فاطمہ تسداہرا ہے اس کا بھائی حسن ہے اس کی بہنے زینب اور امیں کلسوم ہے یہ کہہ کر کاندھے سے نیچے اتارا اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا فرمایا لوگوں یہ وہ حسین ہے جس کا نانا نانی مامو خالائیں اس کے چاچے پھپیا اس کے با اس کا باپ اس کی ماں بھائی اور دونوں بہنیں جنتی ہیں یہ خود بھی جنتی ہے یہ ذبح عظیم والا لکھ رہا ہے جس میں ذکر حضور علی سلاد کی تینوں صاحبیوں کا ذکر ہے اور ان کے جنتی ہونے کا ذکر ہے ان کے اہل ایمان ہونے کا ذکر ہے اور ان کے جنتی ہونے کی حضور علی سلاطلام نے بشارت دی ہے اور ان کی وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کی ہے اور سن لو یہ بات بھی یاد رکھ لو تو والا لکھتا ہے جس نے حضور علیہ سلاط والسلام کو ان بیٹیوں کی وجہ سے ازیت دی ہے تکلیف دی ہے اللہ کی اس پر لان اور توحفت العام لکھتا اللہ ابن اللہ رقیت بنت, بنت نبی والعن من آزان نبی ایک ہا عم سلحلہ کل سو میں بینت نبی ولعن من آزان نبی ایک اب دیکھ لو حضور علیہ سلاد سلام کی سارزادیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں نہ کہنا اور ان کو ربیبہ کہنا حضور علیہ السلاۃ وسلام کی پالک بیٹیاں کہنا میرے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینا نہیں تو اور کیا بات ہے اور جس نے میرے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی ہے اور وہ جو جناب والا اپنا ٹھکانا جو ہے جہنم میں بطلاب بنا لے کیونکہ اس پر اللہ لانت فرما رہا ہے تو گرامی قدر ایسے لانتیوں کے گروہ سے ہمیشہ محفوظ رہنا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں محفوظ فرما ایسے لانتیوں سے اور دوسری بات جو ہے ایک بات اور عرض کرتا چلوں تاکہ آپ لوگ وہ بات سن کر آپ لوگوں کو وہ بات جو ہے جین نشین ہو جائے کہ حضرت خطیت القبرہ رضی اللہ تعالی انہوں انہا کی جناب پہلے شوہر سے بھی اولاد تھی اس بات سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے اور سن لیجئے گا ان کی کتاب انوار ہاں جی انوار نعمانیہ اور اس کی جلد پہلی میں یہ بات موجود ہے وہ کہتے ہیں سب سے پہلی خاتون جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جسے نکاح فرمایا وہ خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ پہلے عتیق بن آیت مخزومی کے نکاح میں تھی ان سے ایک اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے ابو الا افدی نے نکاح کیا اس سے آپ کے ہاں ہند بن ابی اعلیٰ پیدا ہوئی پھر آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شریف فرمایا تو آپ کے بیٹے ہند کی تربیت فرمائی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ان کے وطن سے پیدا ہوئی وہ حضرت عبداللہ اللہ تھے وہی طیب و طاہر کہلائے حضرت قاسم پیدا ہوئے تو کہا گیا حضرت حضرت قاسم حضور علیہ سلاۃ والسلام کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور انہی کے نام سے حضور علی سلاد والسلام کی کونیت جو ہے وہ القاسم مشہور ہوئی لوگ ان اس کے بارے میں غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت فتیجہ رضی اللہ سالانوں سے حضور علیہ سلاۃ والسلام کے چار صاحبزاد قاسم عبداللہ طیب اور طاہر پیدا ہوئے حالانکہ کے آپ کے دو صاحبزادے چار صاحبزادیاں حضرت زینب رقیہ امر کلسوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ تھی یہ انوار نعمانیہ میں جس کی جلد پہلی سفا نمبر 366 جناب والا تبریز کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے اس میں آپ یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں تو گرامی قدر یہ بات اس بات پر شاہد ہے اور اتنے حوالہ جاد ان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضور علیہ سلاد کی چار صاحب تھی یہ کہتے نئی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہے اس سے ان کی کون سی فضیلت ہے لیکن میرے نبی علیہ السلام نے ان کو جنو کا لقب دیا ہے کون سا لقب جنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کے لیے جنورین کا لفظ جو ہے جنورین کا لفظ جو ہے حضور علی سلاد نے ارشاد فرمایا ہے تو گرامی قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان ہو آپ کے نکاح میں آنے والی جو ہیں آپ کے نکاح میں آنے والی جو ساحزادیاں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی صاحب تھی اور نہ کہ ربیبہ تھی اگر ربیبہ ہوتی تو قرآن میں بنا تک کا لفظ کبھی نہ آتا بلکہ ور بائی بک اللہ تی کا لفظ جو ہے قرآن قریب نے اور جو پالک بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے لیے وہ لفظ جو ہے استعمال فرمایا ہے جو, جو کہ چوتھے پارے کے آخری آخری, آخری آیت میں وہ لفظ موجود ہے تو اس لفظ کی موجودگی میں جناب والا اس لفظ کی موجودگی میں یہ کہنا نہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ جہالت ہے اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایک صاحبی تھی باقی جو ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کہا ہے اور مسلمانوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی نہیں بلکہ ان کا لفظ قرآن میں موجود ہے لہٰذا ہر طریقے سے ہر طرف سے جناب والا یہ راستہ بند ہو گیا اور ہر طریقے سے یہ بات جو ہے واضح ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے نکاح میں آنے والی جو ہے وہ حضور علی سلاط و سلام کی صاحبہ دیے ہیں اور پھر یہ لقب جو ہے ہمارا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ منتخب التواریخ ان کی اپنی جناب والا کتاب اس کے اندر اس کے جناب صفحہ نمبر پچیس پر فصل پانچ میں اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ بہرحال قابل احترام بی بی ام کلفوم جن کا اس میں گرامی آمنا تھا اللہ ہاں کے سال کے بعد حضرت عثمان انہوں کے میں آئیں اس بنا پر حضور علیہ سلاد وسلام کی دو صاحبزادیاں کے بعد دیگر ان کے عقد میں آئیں اور انہیں زنورین کہتے ہیں زنورین کہتے ہیں یعنی عثمان را زنورین میں گویند یہ الفاظ ان کی کتاب منتخب التواریخ میں موجود ہیں اور یعنی دو نوروں والا سبحان اللہ حضور علیہ سلاد وسلام کی اولاد نور نبی کی اولاد بھی نور ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں جناب یوسف علیہ السلام کا اور جناب یقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے یوسف علیہ السلام نے جناب خواب دیکھا رائی تو احدہ اشارہ کو والشمس ام و شم سوال کا مرا رو ابا میں نے خواب میں دیکھا ہے گیارہ ستارے احدا اشارہ کو کب گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جناب یقوب علیہ السلام کی اولاد کو ستاروں سے تشبیح دی ہے اور یقوب علیہ السلام کو اور رائے کو شمسا ولکم ماں باپ کو سورج اور چاند سے تشریح دی ہے تو معلوم ہوا کہ جناب ستارے نور ہیں ٹھیک ہے نا اور نور قرآن نے بیان فرمایا ہے اسی لیے یہاں یہ جنورین کا لقب پانے والے اس لیے جنور کا لکب پایا کہ دو نور ملے ہیں اور دو صاحب حضور علیہ سلاد سلام کی ان کے نکاح میں آئی ہیں اسی لیے میرے امام امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے خوب ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تج کو نور جوڑا نور کا کسی نور کا پڑھ کے دیکھ لیں اس میں یہ شیر موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بخیلوں سے بچائے جو حضور علیہ و سلام کی بنات کے خلاف جو ہیں وہ بکتے ہیں اور لوگوں کے لوگوں کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں کبھی کسی قسم سے کسی طرف سے لاتے ہیں کبھی کسی طرف سے لاتے ہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین میری نظر میں جو اتراضات موجود تھے میں نے اپنی کم علمی کے, کے مطابق ہی جیسے جواب دیا جا سکتا تھا میں نے جواب دے دیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مالے نا ل جی السلام علیکم میری آواز آ رہی میری آواز آ رہی السلام علیکم اچھا اچھا وہ میں نے حضرت کی ریکارڈنگ تھوڑی سی کی ہے میں بیچ میں ہی آیا ہوں تقریب کی ٹرائی کرتا ہوں کہ پلے ہوتی ہے کہ نہیں ذرا آپ بھی دیکھیں مینو تو یہ بات جو ہے باتیں ہوگی کہ حضور علی سلاد و سلام آپ نے اپنی بیٹی جی حضرت مارشل کافی چیزیں ذہن سے کلیئر ہو گئی ہیں کہ جو مطلب نویں ہجری اور سے جو ہجری کو یہ آیت جو نازل ہوتی ہے یہ ایک مین پوائنٹ تھا مطلب اس کا تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کبھی مطلب توفی اسے نہیں ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, مطلب آپ کو ہمیں, ہمارے سروں میں سلامت رکھیں پتہ نہیں یہ ہوگا کیا مجھے یہ سمجھ نہیں پڑی چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو کوئی اور بھائی آ جائے میں اس کو وہ کون سا ڈاٹ کام ہے اس میں اپلوڈ کر دوں گا پھر اگر کسی نے یہ تقریر لینی ہو تو وہاں سے لے لیں وہ شیئرنگ نے لی ہے تو وہاں پہ میں اپلوڈ کر دوں پھر آپ لوگ کو لنک دیتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاء یہ سوال جو پوچھا ہے بہت اچھا سوال ہے شیعہ حضرات کے نزدیک جو ہے یہ آئت کریمہ جو نازل ہوئی ہے ہےتیمہ جی اس کے شان نزول میں ان لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ختیجہ کی پہلی اولاد جو تھی کیونکہ یتیم تھی نا پہلی اولاد یتیم تھی حضور علیہ السلاطلام کو اس کا حکم دیا گیا تھا تو اس کا کشف الغما کتاب کا نام کیا ہے کشف الغمہ فیم عرفت العمہ اس کے جلد پہلی صفحہ نمبر پانچ سو دس اور گیارہ یعنی دس سے شروع ہوتا ہے اور دیارہ پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے اور مطبوع تبریز اس میں یہ بات موجود ہے عن قطادہ رضی قطادہ بن رعامہ قال کانت خطیجتو قبل این یتزوج بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ عندہ عطیز بن عائزہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم یو کالو بولدت لہو جاری وحیا امو محمد بن سکی المخذ تم خلا پی بعد باندھا ابو حالتا ہند بن زورارا پبلدت لہو ہند بن ہند تمتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلاۃ السلام آپ کے عقد زودیت میں آنے سے پہلے عتیق بن عائد نامی ایک شخص کے نکاح میں تھی ان سے ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جی اور جو محمد بن صفی کی والدہ تھی پھر عتیق یعنی زوج حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی وفات کے پانے کے بعد ابو ہال ہند بن زرارہ کے عقد میں آئی اور ان کی زوجیت میں حضرت ختیجہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہند تھا اور اس خامد کے فوت ہو جانے کے بعد حضور علیہ علیہسلاسلام کے ساتھ حضرت فتیجہ القبر رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی یعنی اس وقت ان کی عمر چالیس سال تقریباً چالیس سال تھی ٹھیک ہے دو شادی پہلے شیعہ حضرات کی کتب میں بھی موجود ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں اور ان کا یہ, یہ جو اس لیے خصوصی طور پر حوالہ دیتا ہوں کیونکہ ان اولاد کے نام ان کی کتابوں میں موجود ہیں اس بیٹے کا بھی تذکرہ موجود ہے اور اس بیٹی کا بھی تذکرہ موجود ہے جیسا کہ بہار الانوار کے جلد جناب والا انہیں جو ہے اس میں یہ بات موجود ہے موجود ہے وہ حد دسا ان ابھی ہند بن ابھی ہال ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ام ختیجہ جی ان کا ذکر علیحدہ سے موجود ہے جو حضور علیہ اللہ کی کفالت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے بچے تھے ان دونوں کا تذکرہ موجود ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ان کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے ہاں جی میرا خیال ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ ان کی کتابوں میں جی یہ باتیں موجود ہیں جزاک اللہ خیر جی جزاک اللہ خیر جزاک اللہ کلام اعلیٰ حضرت بھائی آپ نے کوئی سوال پوچھنا علامہ صاحب سے یا آپ نے ناز شریف پلے کرنی ہے آپ نے علامہ صاحب سے کوئی سوال پوچھنا ہے یا ناز شریف آپ نے پلے کرنی ہے کلام اعلی حضرت صاحب آپ کا ہینڈ ریز ہے کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے میری پرجوش آواز آپ کو آ رہی ہے جی نہیں آ رہی چلیں کوئی بات نہیں تو اور سنا حضرت کیا حال ہے آپ کے طبیعت شریف کیسی ہے میں نے تو آتا اتنی آپ سے محبت محبت سے میں نے آپ کو سلام کیا تھا میں نے کہا آپ آئیں گے مائک پر اور مجھ سے تھوڑی بہت سلام دعا کریں گے اور ہم لوگ تھوڑی سی گفتگو شنید کرنے کی میں آپ سے کچھ سہادت حاصل کروں گا لیکن آپ نے تو حضرت آپ نے مجھے مجھے تو لفٹی نہیں کرائی چلے کوئی بات نہیں حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے اچھا حضرت ان کو بتا دیں یہ سویٹ وسیم صاحب ہیں کوئی حزیز اور حدیث اور سنت میں کراف رکھیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو حضرت مائک میں آپ کے لیے فری کرا ہوں کلام عالم حضرت بھائی اگر آپ نے ناچ شریف کو لے کر نہیں ہے تو اپنا ہینڈ نیچے کر لیں پلیز ابھی سوال و جب کا فیشن چل رہا ہے علماء اکرام یہاں موجود ہیں کسی بھی بھائی یا کسی بھی بہن کا کوئی سوال ہو تو ہینڈ ڈریس کریں پلیز علامہ صاحب موجود ہیں سوالات کریں علماء हमारे रूम में روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے گھر الحمد اتنی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے اور لوگ تو پہلے علماء سے ایک ایک حدیث سننے کے لیے سیکھنے کے لیے لوگ میلوں کا سفر طے کرتے تھے آج گھر بیٹھے آپ کو علماء موجود ہے آپ کے ذہن میں کوئی بھی شرعی مسئلہ ہے کوئی نماز کا وضو کا غسل کا اور روزے کا حج کا زکوۃ کا ایکسروائز ہی کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہے آپ ہینڈ شی ہینڈ ڈریس کریں علامہ صاحب موجود ہے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں سوال پوچھنے میں شرمائے نہیں آپ تو اپنا ہینڈ ڈریس نہیں ہے کا کتنا تو آ جائیں جناب اپنا اللہ صاحب آپ مائک پر آئیے دوبارہ السلام سلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب میں نے آپ کی سلام کا جواب دیا تھا آتے کے سار ہل ہے حلوہ کھانے میں مصروف ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ حلوا کھانے میں مصروف ہوں گے آپ کو میرا سلام کا جواب نہیں پہنچا باہر کے میں معذرت چاہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں تو سب سے پہلے جناب آپ کا تذکرہ کیوں نہیں میں نے کراچی میں ان شاء اللہ اترنا ہے کیونکہ میں نے وہاں سے سیال کوٹ جانا ہے تو کراچی میں اترے بغیر سیال کوٹ نہیں جا سکتا تو آپ آگے جناب کھڑے ہو جائیں مجھے اترنا ہی نہ دیں تو پھر میرا کیا حال ہوگا اور دوسری بات ماشاءاللہ ہمارے ہمارے مجاہد جو ہیں تشریف لے آئے ہیں اب سوالوں کے جواب ہمارے مجاہد دیں گے عمران بھائی تشریف لے آئے ہیں تو میں تو مختصر سے عارض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے اور عمل ہو سکتا ہے ہر سنت پر عمل ہو سکتا ہے اور ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا سنت پر عمل ہو سکتا ہے میں مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے کہیں سفر میں تشریف لے کے سیدہ طیبہ ہے راشد جی کا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ ہوئی ایک دفعہ میں آگے نکل گئی پھر ایک دفعہ حضور آگے نکل نکلتی ٹھیک ہے نا یہ ہے حدیث اور اس پر کوئی مولوی عمل نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے کبھی کسی نے اپنی بیگم سے دوڑ نہیں لگائی ابھی حسان بھائی آ جائیں گے میرے اوپر تعداد کرنے کے لیے नی? اور کیوں یہ حدیث ہے تو سنت کیا ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام کیسا کھانا کھاتے تھے کیسا بیٹھتے تھے کیسا چلتے تھے کیسا جناب آرام فرماتے تھے ازواج متحرات سے کیسے زندگی بسر کرتے تھے آپ کے ایک ایک ادا کا نام سنت ہے اور اسی لیے ہم اہل سنت ہیں ٹھیک ہے نا اور حدیثیں تو بہت سی ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ سلاد و کے سامنے وہ پیش کی گئی آپ نے تناول نہیں فرمائی سکوت فرمایا ہے تو اس حدیث پر وہاں بھی لوگ تو عمل کر سکتے لیکن ہم لوگ نہیں کر سکتے اگر حضور علی سلاسلام تناول فرما لیتے تو پھر سنت ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <سن> میری آواز آ رہی ہے نا عمران بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو آپ نے خطیب بغدادی کی طریقے بغداد پڑی ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہ بات سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ نے نہیں میرے بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ تاریخ بغداد میں جہاں یہ تنقید کی گئی ہے امام صاحب پر امام صاحب پر تنقید کرنے والوں کی روایتیں موجود ہیں وہاں آپ کے فضائل میں روایتیں بھی موجود ہیں تاریخ بغداد والے میں خطیب بغدادی نے امام صاحب پر بغیر کچھ کہے لوگوں کی جرے جو ہے وہ نقل کر دی ہیں ٹھیک ہے نا جیسا کہ اسی تریس بغداد کی جلد نمبر جو ہے تیرہ میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جلد نمبر تیرہ میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ ان ابی سلمتا ان ابی حریر اللہ تعالیٰ ان ان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان پی امتی راجول یقون پی امتی راجول اسم ہو نعمان و کنی یت ہو ابو حنی پتا ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی یہ عبارت بھی جناب والا تاریخ بغداد کی جلد نمبر تیرہ میں موجود ہے نہیں یہ عبارت بھی تاریخ بغداد میں موجود ہے اور آپ کسی کو کسی کو تاریخ بغداد کو لے لیں اسی میں یہ روایت موجود ہے کہ کسی نے کا نام ابن ابی اویس کالا سمیت ربی بن یونس یقول ابو حنی پتا یومن عل الح عیسا بن موسا پکال منصور حضا عل مدنیہ الم فقال له یا نعمان امن صحاب عمر و صحاب علی وان صحاب عبداللہ واہ عبد اللہ ابن عباس علام کال جی؟ وہ کہتا ہے میں نے ربی بن یونس سے سنا ایک دن امام ابو حنیبا رضی اللہ تعالی انو خلیفہ منصور کے یہاں تشریف لے گے اس وقت وہاں عیسیٰ بن موسا بھی تشریف برما تھے تو انہوں نے منصور سے کہا یہ شخص یعنی امام اعظم ابو حنیفا رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کا ایک تنہا عالم ہے منصور نے آپ سے پوچھا ابو حنیفا تم نے کن حضرات سے علم حاصل کیا تو آپ نے فرمایا میں نے عمر رضی اللہ عنہ کا علم سیکھا اور حضرت علی المرتض کرم اللہ وزال کریم کے ساتھیوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا علم سیکھا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں سے ان, کے ان کا علم سیکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جس دور میں تھے اس وقت روح زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا یہ سن کر منصور نے کہا پھر تم نے اپنی ذات کو باسوک بنا لیا ہے جہاں تنقید کی جاتی ہے وہاں جناب والا امام صاحب کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور پھر مزے کی بات یہ ہے آپ طریقے بغداد پڑھ کے دیکھ لیں جہاں جہاں امام صاحب پر تنقید کی گئی ہے تنقید کرنے والے راوی جو ہیں سب کے سب ذہیب ہیں ہاں جی آپ پڑھنے اور رجال میں جائیں نا ان کی سندیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے راوی ذہیب ہیں میں ایک ایک ہی ہسٹری کو جانتا ہوں الحمدللہ رب العالمین اس نے کیا کیا روایت کیا ہے اور کیسے کیسے وہ ذہیب ہیں ہاں جی تو وہ سب کے سبھی ذہیب ہیں اور ان کے بارے میں جو صحیح طریقے سے بات پہنچی ہے ان کے فضائل میں وہ سب کے سب سکا ہیں اور ان کو جناب امام امام اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں جناب وہی تری بغداد والا خطیب بغدادی لکھتا ہے کہ میں نے بڑی میں نے اسرائیل سے سنا انہوں نے کہا کہ نعمان بن ثابت بہترین آدمی تھے ہر وہ حدیث جس میں پکا کا کوئی تعلق تھا اس کا حافظ امام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوا اور میں بہت زیادہ غور و فکر کر کے اس میں بہت زیادہ غور و فکر کر کے پکی مسائل انہوں نے جو نا کرنے والا ان سے زیادہ کوئی عالم اور فقیر کوئی نہ تھا انہوں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے علم سیکھا اسے احسن طریقے سے یاد کیا امام موصوب کے زمانے کے عمرہ بزرا اور خلافا ان کی بہت زیادہ تقریب اور اکرام کرتے تھے اور تفقہ دین کا یہ عالم تھا اگر کوئی شخص آپ کو کسی مسئلہ میں غور و فکر کرتے دیکھتا تو آپ پر جناب آپریتا ہو جاتا ہاں جی اور جناب ان کے بارے میں جنابے والا یہاں تک خطیب بغدادی نے لکھا ہے جس نے ابو حنیفا کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا مجھے امید ہے وہ خوف حشر سے بھی بچ گیا یہ باتیں جو ہیں نا یہ باتیں امام صاحب کے فضائل زیادہ لکھے گئے ہیں اور امام صاحب پر تنقید کرنے والے جو ہیں نا ان کی ان کی ہسٹریاں دیکھ لیں ایک ایک روایت جو جو بھی امام صاحب پر تنقید کی گئی ہے وہ سب کے سب ضعیب ہیں جی سب کے سب ضعیب ہیں میں اس, اس کی بہت سی مثالیں انشاءاللہ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ضعیب ہیں امام صاحب کی طرف ہاں ہا, انگلی اٹھانے والے سب کے سب نجی ضعیب ہیں اور اسی طرح آپ امام صاحب کے انہیں کتابوں میں فضائل بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا جی؟ اور دیکھ لیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنے نام لیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا علم اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک امام آدم رضی اللہ تعالیٰ کی مہر نہ ہو جی ان کو محدث کہلانے کے لیے ان کو علم حدیث میں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام صاحب کا دامن پکڑے اور اس کے بغیر گزارا نہیں کیوں کیونکہ وہ بال واسطہ جو ہے امام صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے یہ خطیب بغدادی نے طریقے بغداد میں جیسے جیسے لوگوں نے بیان کیا ویسے ویسے اگر کسی نے امام صاحب کی اچھائی بیان کی تو انہوں نے اچھائی بھی لکھ دی اگر برائی بیان کی تو برائی بھی لکھ دی اور اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ کون سی کون سی بات صحیح ہے اور کون سی ضعیب ہے اور جب ہم اس بات کو دیکھیں گے تو ہمیں اچھائیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری نظر آئے گا اور جو ناقد ہیں تنقید کرنے والے وہ جناب والا ان کا پلڑا جو ہے ہلکا نظر آئے گا ہم ان کو چھوڑ کر ہم اس, اس, اس پلڑے کو لیں گے جس میں امام صاحب کی تعریفیں کی گئی ہیں امام صاحب کے فضائل بیان ہوئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر حضرت حضرت یہ دو روایات جو امام اعظم علیہ رحمٰ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں ایک میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم خلق قرآن کے قائل تھے دوسری جگہ اہل حدیث یہ تو شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں تقیے کے موضوع پر امام اعظم کا یہ خلق قرآن کے حوالے سے دوسرا اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو اللہ دو یا تین مرتبہ کفر سے توبہ کرائے گی تو ان کے راویان کے بارے میں بتائیے گا یہ ان کے راوی کون ہیں اور ان میں ضعیف راوی کون ہیں ان دونوں روایت میں ضعیف راوی کون ہیں جزاک اللہ اللہ خیر السلام علیکم جی السلام علیکم جی میری آواز, میری آواز آ رہی میری آواز آ رہی میری آواز آ رہی آپ دیکھ لیں اگر ایسی باتوں پر اگر بحث کی جائے تو بہت سے حوالہ جات ہیں جیسا کہ چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں چند ایک مثالیں آپ سماعت فرما لیجیے سب سے پہلی بات ہے کہ اس بات کے لیے قوی دلیل کی ضرورت ہے کہ امام صاحب خلق قرآن کے قائل تھے یعنی یہ امام صاحب پر اخترا ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں چند ایک طریقے بغداد سے چند ایک حوالے پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ یہ ہے تاریخ تری والے نے لکھا ہے کہ ان مالک بن انس ان فت نتو ابی ہنی پتا اگر ہاض المت من فتنت ابلیس کہ امام صاحب کا فتنہ جو ہے ابلیس کے فتنے سے بھی زیادہ نقصان دہ تھا ٹھیک ہے اب اس روایت کا ایک راوی جو ہے حبیب بن حبیب ہے اور اس کی کنیت جو ہے ابو حبیب ہے اور اس کا باپ جو ہے ذریق ہے اور اس کو میزان لیتے دال والا جو ہے نا وہ کیا لکھتا ہے کالا ابو داود کانا من اک زبنا سے ابو حاتم روا ان ابی اخیص جوہری حدیث و من در رہتا و ابن عیدی حدیث کلوہا موضوع وقال ابن حبان بر قبل مدین کاتے وزو آتے و کانا ید قل علیہ مالیسا من حدیث یعنی اس روایت کا راوی جو ہے نا اس کو اس کو میزان الاطال والے نے اس کے بارے میں کتنے لفظ لکھے ہیں ہاں جی اور اسی طرح جتنے اتراج ہیں جتنے اتراج ہیں نا جتنے اطراج ہیں جو یہ بہابی لوگ کرتے ہیں یہ شیعہ لوگ کرتے ہیں ہاں جی جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کا پتنا جال کے فتنے سے بھی بڑا پتنا ہے اس میں جو ہے ایک راوی ہے عبد الرحمان بن مندی جو ہے ہاں جی اس کے بارے میں تریخ بغداد والے نے خود اس کو جو جنابے والا اس کی تقسیم کی ہے جی اور وہیں کی ہے جہاں یہ بات موجود ہے اور اس کو اسی جنابے والا اسی وجہ سے اس کو ضعیب کہا ہے اور اگر دوسرا جو ہے ایک ناقد ہے جس جو جس کا نام نعیم بن حماد ہے اس کو بھی امام صاحب پر تنقید کرنے والا ہے وہی وہ تاریخ بغداد کی روایت میں, میں وہ تنقید کرتا ہے اور اس کا جناب اس کو بھی امام نسائی نے ضعیب کہا ہے اور وہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہتا کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث وضاح کیا کرتا تھا یعنی اس طرح میزان الاطدال کو اور تریخ بغداد کو آپ پاس پاس رکھ لیں اور اجرہ و بتعدیل کی امام رضی رحمت اللہ علیہ کی امام ابو آصم رضی راضی, راضی رحمتہ اللہ علیہ کی اجرہ و تعداد رکھ لیں اور جناب تہذیب التہزیب رکھ لیں ان ایک ایک روایت کو دیکھ لیں جس میں تنقید کی گئی ہے ایک روایت صحیح نہیں ہے میں کس کس کو کس کس کو بیان کروں یہ تو آپ تمام کتابیں جو ہے نیٹ پر موجود ہیں اور ہر اعتراض کا ہر اعتراض کا اور بات جگہ تو اتنے دجل سے کام لیا گیا ہے اتنی بےمانی سے کام لیا ہے کہ امام صاحب کا نام غلط استعمال کیا ہے وہابی لوگ بھی کرتے ہیں اور شیعہ لوگ بھی کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کی بات امام صاحب کی بات ہی نہیں ہوتی ہوئی ہو, ہو نہیں لیکن امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ باتیں منسوب کی گئی ہیں جیسے لپے ہریری والا مسئلہ ہے لپے ہریری والا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ پیڑ کے تو عورت سے ہم بستری کرنا ٹھیک ہے نا لپے ہریری والا مسئلہ ہے وہ امام صاحب کی طرح منسوب کیا جاتا ہے اب کوئی ماں نے ایسا آدمی پیدا ہی نہیں کیا جو امام ابو حنیفا رضی اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب سے یہ مسئلہ ثابت کر دے یہ جو ابو حنیفا ہوا ہے نا یہ شیعہ ہوا ہے یہ شیعہ ہوا ہے دوسرا ایک ابو حنیفا اور اس کا جو مسئلہ ہے اس کی کتاب سے مسئلہ لے کر امام صاحب پر یہ تنقید کی گئی ہے جی تو ابو حنیفا کنیت کے بہت سے نام ہوئے ایک وہ اوہ آپ والا مسئلہ آ گیا خلق قرآن والا وہ ابو ہنی باتری ہے ٹھیک ہے جس نے کتاب لکھی ہے ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں جس کی وجہ سے میرا اتنا ذہن کام نہیں کرتا اس کی کتاب اس نے ایک جلد میں کتاب لکھی ہے تاریخ تاریخ پر ابھی میرے ذہن میں نہیں اس کی کتاب کا نام ایک ہی کتاب اس نے لکھی ہے دوری ہے ابو حنیبہ بات نام سے آپ گوگل میں لکھیں ابھی اس کی پوری بائیو ڈاٹا آ جاتا ہے جی تو اس نے وہ خلق کے قرآن کا اس نے مسئلہ اٹھایا تھا وہ ہے اور وہاں سے لے کر امام صاحب کی طرف منسوخ کر دینا اے, اے, جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ ابو حنیفا دوسرا ہے جی اور اس کی کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت حالانکہ میرے مقبے میں موجود ہے نہیں? یہاں سے اٹھوں گا تو, تو تلاش کر لاؤں گا تاریخ پر اس کی کتاب ہے نہیں? تو اس کا مسئلہ امام صاحب پر ٹھوس دینا ٹھیک بات نہیں اور لپے اریہی والا یہ شیعہ ایک ابو انیفہ ہوا ہے امام صاحب کا نام اور اس کا نام ایک تھا لیکن دادے کا نام مختلف ہے اس کے دادے کا نام یوسف ہے امام صاحب کے دادے کا نام اور دادے کے نام میں اختلاف ہے اور کنیت وہی ہے اور شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں میں اس کو اپنا بہت بڑا عالم مانا ہے یہ مسائل دھوکہ دینے کے لیے ایسے مسائل نکالے جاتے ہیں جی تو لہذا یہ صحیح باتیں نہیں ہیں تو اس کے لیے صحیح حوالہ جات کی ضرورت ہے میں ابھی ابھی تلاش کر کے وہیوری دنی... جو ہے نا اس کو ابھی تلاش کر کے لاتا ہوں ابھی لاتا ہوں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبال غالباً وہ عقد فرید ہے اس کی کتاب جس کی آپ بات کر رہے تھے اس کی کتاب کا نام عقد فرید ہے غالباً اچھا وہ نہیں ہے جزاکم اللہ خیر عزت یہ دو تین راویان کے بارے میں آپ نے بتایا حبیب بن حبیب اور حماد نعیم بن حماد یا نعیم بن حماد, حماد جزاکم اللہ خیر تو اصل میں اسلامی محفل پر شیعہ سیشن میں تقیے پر یہ شیعہ نے پیش کی تھی اور ابھی کچھ دن پہلے ایک وہابی نے امام اعظم کے حوالے سے پیش کیا تھا تو اس فاشن کے رابیان کے حوالے سے مہمانی کہنا چاہ رہا تھا جزاک الم الخیر اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو حضرت سے تو جناب حضرت کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے رہ سوال کریں جناب سوالوں کو لیے بیٹھے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ علماء سے اس کے جوابات معلوم کر کے ذہن کو مطمئن کیا جائے آج حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھیں مجالس المومنین میں ایک ابو حنیفہ نومان بن محمد منسوب بن خبون المغربی ہے ٹھیک ہے اور وہ مجالس المومنین والا لکھتا ہے کہ اس نے امام ابو عنیفا کوپی امام مالک امام شاپی ابن شرع وغیرہ کا بہت بلیغ طریقے سے رد کیا ہے جی اس کی تصنیف میں اختلاف الفقا بھی ہے اس میں بہت سے اس میں اہل بیت کے مذہب کی تائید اور تقویت کا ذکر ہے علم فکا میں اس کا ایک قصیدہ بھی ہے یہ ابو عنیفا فاطمی خلیفہ معجین کے ہمراہ مغرب سے مصر آیا تھا جی اور وہیں جناب والا اس کا انتقال ہوا ہے مجالس المومنین میں اور اسی طرح وہ دنیوری جو ہے ابو حنیبہ دنیوری جو ہے اس کو میں ابھی انشاءاللہ شاء آپ کو اس کی تاریخ کی کتاب ہے اور احمد بن دیکھیے دماغ کتنا بھی کام نہیں کر رہا لیکن میں وہ, وہ, اس وہ, وہ آدمی تھا جس نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگوائے تھے وہ آدمی تھا اور وہی وہ اختلاف کی فساد کی جڑ تھا وہ ابو انیبا نہ کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں اس کی اس کی پوری بات میرے پاس موجود ہے موجود ہے میں मैं, نے ان کی ہسٹری انشاءاللہ پڑی ہوئی ہیں رزاک اللہ خیر السلام علیکم اور ایسے آپ تھوڑی سی محنت کریں تھوڑی سی تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو ہر ہر مسئلہ جو ہے نا انشاءاللہ اللہ آپ کو واضح طور پر جو ہے مل جائے گا فضاک اللہ خیر السلام علیکم اللہ حضر اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو حضرت سے تو وہ آ کر پوچھ سکتا ہے رضا مدینہ ٹاپک تو کچھ نہیں تھا ٹاپک تو آئے حضرت نے اس ٹاپک پہ بیان کیا تھا ادھر نبی کریم علیہ السلاۃ السلام اور کی صاحب زادیہ ہیں ابھی اللہ تعالی عنہ تو جس پر بیان تھا ٹاپک تو کچھ نہیں سوال و جواب چل رہے تھے تو حضرت سے میں نے پھر وہ امام اعظم کے حوالے سے جو اختلافات اور ادارات آتے ہیں ان پر میں نے پھر سوال وجو کرے تھے بس اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو حضرت صاحب آج اسپیچ کرے حضرت نے تو کل لی اسپیچ جانا آپ لیٹ ہو گئے حضرت نے آج جلدی اسپیچ کر لی تھی آپ بالکل لیٹ ہو تو تو دوسرا آپ سے حضرت یہی تھی جو میں نے کل بھی آپ سے ارض کی تھی کہ کادیانیت پر جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ قائط پر انشاءاللہ مختلف ٹاپکس پر ہوگا تو اس ویب سائٹ پر انشاءاللہ یہ بیاں کوئی ایک ٹائم حضرت اگر فکس ہو جائے کہ اس ٹائم پر ہوگا تو کوئی نہ کوئی بھائی اس ٹائم پر موجود ہو کر آپ کی وہ اسپیچ کو ڈاؤن لوڈ کر لے تاکہ جیسے ہی ہماری یہ ویب سائٹ لانچ ہو تو ہم اس میں بھی اسپیچز لگا سکیں کیونکہ ایک طرح سے ہمارے پاس اس ٹاپک پر اسپیچز بھی نہ کافی کم ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو کچھ بس ختم نبوت کے حوالے سے تو ہے لیکن کاج کے مختلف مسائل ہیں اور اختلافات ہیں جیسے آپ ٹاپکس کو آپ بہتر جانتے ہیں تو ان پر ہم چاہ رہے تھے کہ آج سب میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بیانات ہو جائیں تاکہ بعض لوگوں کو سننا زیادہ صحیح لگتا ہے پڑھنے سے اور سننے سے سمجھ میں بھی آتا ہے جلدی سمجھ میں آتا ہے حوالے سے کوئی ٹائم فکس ہو جائے تو پھر ہم اس پر یہ جناب دیکھیں یہ احمدیت فکا یہ بتائیں کون سے اہمیت آ جناب بتائیں اب یہ کادیانی ہے یا کیا ہے یہ آپ اب ہیلو آپ اپنی ترقی رکھیں تو بہتر ہے صحیح پوری سوال سید انشاء اللہ یہ آپ مائک لے کر کوئی ٹائم اگر ہمیں عطا کر دیں کہ اس ٹائم پر ان شاء آلٹرنیٹ ڈیز میں یا روزانہ اس چیز ہوں گی ادھر ہم پہنچ کر ہم یہ تھوڑی سی اسپیچز آپ کی ریکارڈ کر لیں تاکہ پھر یہ سجاد بھائی کو دے کر ہم لگا لیں آ جائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ بات ٹھیک ہے جس دوں ہی مفتی ہارون شاہ تشریف لے جائیں تو میں حاضر ہو جایا کروں یہ بات ٹھیک ہے مفتی ہارون صاحب جو ہی تشریف لیتے ہیں تو میں انشاءاللہ حاضر ہو جایا کروں گا تو میرے لیے یہ وقت بہت ایزی ہے آسان ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ رات زیادہ گزرنے پر میرے لیے تھوڑی مشکلیں پیدا ہوتی ہیں تو یہ تو بہت مناسب سا وقت ہے ہمارے ہاں اس وقت نو بجے ہوتے ہیں نو بجے مفتی ہرم صاحب کے شریف لے جاتے ہیں تو میں اس وقت ویسے بھی ہوں تو اگر یہ ٹائم مجھے مل جائے میں خود چاہ رہا تھا کہ مفتی نعیم صاحب نے بخاری شریف کا درخت جو ہے نا وہ دے رہے تھے تو میں خود چاہ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے بخاری شریف کا درخت جو ہے نا میں خود شروع کروں اور بخاری کو اگر یہ لوگ دیکھتے میں بھی بخاری کو اے علماء اے اہل سنت کی نگاہ سے دیکھوں جی؟ جی؟ میں خود یہ چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ ضرورت اس وقت جو ہے قادیانیوں کے رقم کی ہے تو اب تو یہ بہت آسان ہے الحمدللہ رب العالمین میری معمنت جو ہے میرے بیٹے نے بہت کی ہے مجھے قاضیانیوں کی پوری ویب سائٹ جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دی ہوئی ہے اس نے مجھے اتنا مشکل نہیں ہے اور ویسے بھی الحمدللہ میرے پاس اللہ کا بڑا فضل ہے جی میرے پاس اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کسی کے پاس اتنی کتابیں نہیں جتنی میرے, میرے پاس کتابیں ہیں جی؟ میں ابھی آپ کو اپنی کتابیں دکھاتا ہوں آپ کو نا میں اب کتابیں دکھاتا ہوں آپ کو آپ میری کتابیں دیکھی یہ نہیں کہ میں ایسے ہی بیٹھ کے تو کرتا رہتا ہوں نہیں ابھی میں دکھاتا ہوں آپ پھر ان لوگوں کو دکھائیں میری کتابیں میں مائک چھوڑتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اور میں ایسے سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرتا کبھی نہیں کرتا بالکل نہیں کرتا آپ کو میں اپنا مکتبہ دکھاتا ہوں اور پھر دیکھیں اس سے بڑا بھی اگر مکتبہ ہوگا کسی کا تو بات کریں جناب مجھے شوق ہے کتابیں رکھنے کا اور پڑھنے کا جزاک اللہ خیر السلام علیکم